سال بعد محفظ کریم اللہ برض یہ ہے کہ شخصیت کے دو پہلو ہیں ایک اقائد اور اخلاق اور ملکات تین باتیں بول دیں اقائد اخلاق ملکات اور ایک ہیں ظاہر عمارت آ رہی ہے سمجھ رہے ہیں برام صاحب آزادی سمجھ رہے ہیں آج. باطر میں تین سیزیں ہیں عقائد اخلاق اور ملکات عام طور پر اخلاق جو ہے تو میٹھی میٹھی باتیں کرنے کو کہا جاتا ہے لیکن شریعت میں اخلاق پانچ سو با ہمیں سے ایک پورا چوبا ہے اور شخصیت کی قوت اور ذوق چیز کا مضبوط ہونا اور کمزور ہونا اس کا اخلاق ایک مضبوط پلر ہے مضبوط ستون ہے اخلاق کے فاضلہ اخلاق کے رویلا تو کس میں اس میں اخلاقی فاضلہ توقع تو کوئی اخلاق نہ تو بازو ہمدردی سرفائی یہ اخلاقی فاضلہ ہے اور کبر اثر لالچ کی نہ رہے یہ اخلاقی رزیلا ہے جب عقائد میں نہ گئے تو ہی ادھر اللہ کے ساتھ و ہوا ہوا و ہو گیا ہوں اور اتباع حضور صلی اللہ عظم کا اس پاسل ہوا ہوا ہوں وقت کا پہل ہوئے ملکات کہتے ہیں شخصیت کے اندر وہ بنیادی طاقتیں اور قوتیں جس کی وجہ سے آدمی اچھے اخلاق کو اور اچھے قائد کو لیتا ہے اب غیرت ہے نا غیرت یہ ملکہ ہے شخصیت ملکہ کیا دماغ کریں گے صاحب بولو نا کہ مجھے چیک آئی اسی پہلے سنا ہی نہیں سر سارا مضبون نہیں سنا آپ نے ہے ایک ملکہ ہے شخصیت کے اندر ہے تو آپ کئی کام غیرت کے ملکے پر کرتے ہیں عام زمیندار لوگ دیکھتے ہیں کہ آدمی آیا ہے وہ نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے تو رہے ڈاکوئے ہے کیا ڈاکو ہے کیا نہیں ہے اہل تصوف اس کے ملکات کو دیکھتے ہیں کہ غیرت اس میں ہے کہ نہیں ہے اور اگر یہ اس کے بلاکات درست ہیں ہے غیرت اس میں ہے حیا اس میں ہے حیا ملکہ ہے غیرت ملکہ ہے ایک شخص چیز کی کیپبلٹی رکھتی ہے اس کے بلاک درست ہوں ڈاکٹری چھو کسی حال میں گرا پڑا گندگی اور نسرا ہوا ہو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کے پاس کیپبلٹیز ہیں کیپبلٹیز ہیں لیکن آدمی کو تربیت کر کے درست نہیں کیا گیا درست کیا گیا تو آدمی بن جائے گا فضل اڈے ملا صاحب رحمتہ اللہ علیہ کر زیاد ہو رہا تھا لوگوں کے خلاف میں من کے علاقے میں اڈے ملا صاحب کو جو مجاہدین اس سے جاتے تھے آستے میں ہلاک ان کو لوٹ لیتا تھا بڑے کمی ہوئے اڈی سے بڑے کمی ہوئے انہوں نے اپنے مریضوں سے کہا کہ اس کا بندوبست کرو آپ مریض پکڑ کر اس کو لے آئے جب پکڑ کر لے آئے تو انہوں نے چالیس دن اسکول بند رکھا پہلے سمجھایا اس کو بٹھایا سمجھایا اس کو پوری اس کو بریفنگ دی ہے آپ لوگوں نے بریفنگ دی جس کو سے بات چیت کر کے چالیسن اس کو بند آ گیا بند کمرے میں چالیسن کے بعد نکالا تو وہ ڈاکٹر مجاہد بن گئے ایسا مجاہد ہوا کہ اس وقت عجیب ملاز صاحب اپنی مسجد سے اٹھے ہیں وفات ہوئی ہے تو بٹھایا اور اسے بعد صاحب شرفی یہ وہ آدمی سالی ہے کہ اس کو آج سے پکڑ کر لائے میری ہے کہ اجازت یہ قادریہ سلسلے کی حضرت والد احمد محبوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے یہ بزرگ گزرے ہیں ایک سے ایک کی عمر میں نظر فاطفہ کی آپ نے دیکھے تھے ہم نے سن ستر میں ان سے دو بار ملاقات کی ہے اور یہ ایسے ایک تو بہت, بہت, بہت بڑے عالم ہیں عبد القادلالی رحمتہ اللہ علیہ کی اولاد میں سے اور پھر بہت بڑے مجاہد کے عرب ممالک میں یاد ہوا ہے اس میں لڑے ہوئے تھے یہ عجیب اچھا یہ اس تھا کہ عثمانی خلافت تھی تو یہ خلیفہ عثمانوی کے ذاتی دوستوں میں سے تھے کہ آج پر جاتے تو سلطان عبد المجید کے ذاتی مہمانوں میں ہوتے تھے انقلاب آیا اور یہ عالب سعود کا خاندان حکومت پر آ گیا عبدالنظیب بن سعود کا اقتدار آ گیا عبدالعظیز بن سعود کی باتیں باتیں جو تھیں وہ پہلے سورت و جماعت کے عقائد سے ٹکرا رہی تھی انہوں نے اس کے خلاف کتاب لکھی سعودیہ سعودی ابیر کتاب لکھ کر ان کے خلاف کتاب شائع کر چھایا کر دی اس نے کہا کہ اس آدمی کو گرفتار کرو گرفتار کر کے لائیں گے تو اس نے کھڑا کیا اپنے دربار میں کے کہ جو کتاب میرے خلاف لکھی اس کو پڑھو ایسے معلومات وغیرہ سے کی کہ شہ اللہ ولاد میں سے بڑا عالم ہے ایسا ایسے آدمی تھا بہت سمجھا عبد سعود بہت مزہ اور قربان بھی تھی انہوں کہا کتاب پڑھو کہتے میں نے کتاب پڑھنی شروع کی جہاں بدون صلی اللہ علیہ ال کریم اللہ کی صنعت حسول کی تعریف پھر آگے کتاب میں کیوں لکھ رہا ہوں کہ پڑھنے لگا ان کے خراب جہاں سے تعریف تھی اس پر میں آیا میری زبان تو تھی پڑھ نہیں سکتا ہوں تو اس نے کہا بس اس کو چھوڑ دیں یہ نادم ہو گیا ہے تو نادم ہو گیا ہے نا کہتے ہیں ہاں یہ نظم ہوگی اس کو چھوڑ دو پھر سے کہا کہ دیکھیں آپ اس کے بعد میرے ذاتی دوست ہیں اور آپ ہر سال حج پڑایا کریں گے ہمارے شاہی مہمان ہوا کریں گے اور جب آپ جائیں گے تو تیس ہزار ریال ہم آپ کو دیا کریں گے اور جب میں میری افعاد کے بعد ہی میرا خاندان آپ کو یہ دیا کریں گے جو اس کے بعد اللہ کی جان کے ہماری اس کے ساتھ دوستی ہوگی تو کہتے ایک دفعہ میں سیر و سیاحت تھی میری زیادت تھی میں کہتے ہیں کہ میں سعودی دیاتوں میں سیر گیا ہوا ہوں پھر رہا ہوں تو کیسے وہاں میں نے دیکھا کہ سلطان عبد الرحیل بن سعود تنیں تنہا یہ بھی اس دیات میں گیا ہوا ہے اور کہتے ہی ڈا, ڈا, ہیں یہ ڈاکوؤں گا ہیں آپ اسے اس کے سرب کے علاقے کے نامی گرامو ڈاک ڈا, ڈاکو اس میں رہتے تھے میں دیکھا ہے تو میں نے اسے ریو لیا بیس بدلا ہوا ہے ایک عام آدمی کی شکل میں ایک مسافر کی شکل میں نے پھر رہے ہو اس دیکھا باسٹو پہنچ پہنچاؤ میرے ساتھ آؤ کہتے ہیں ہم دونوں چلے گئے تو وہاں پر مچھلی میں پہ پہنچ گیا اور اس نے ایک آدمی سے کہا, کہا کہ فلانا آدمی جو ہے بستی کا اس کو بلاؤ ہم کے مہمان جو سب سے بڑا ڈاکو تھا اربوں کا بستی بس میں لگا تھا وہی اسی کا نام اس نے دیا کہ اس کو بلاؤ کیا اس کو بلایا گیا بلایا گیا اس نے بتایا اسے اربوں میں یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ مہمان کی جی قدر کرتے ہیں ڈاکو تو اگر نا اس مہمان جی قدر کرتے کھانا اس کے لیے لائے گا اسے خدمت کرے گا خاص طور سے دیہاتوں میں میں نے ایک بڑا لمبا سفر سعودی عرب کے دھاتوں میں کیے ہوئے دماغ شروع کر کے مکہ مکرما جدا اور اس اتنا لمبا سفر میں نے کیا واقعی اتنی بدو ہم نے دیکھے ہوئے آپ اس کے ڈاکو کو بٹھایا کھانا چائے پانی سے کھانے مانے کی بات چھوڑیں آپ پہلے آپ بیٹھے میں نے آپ سے ضروری باتیں کرنی ہیں تو اس کے سامنے پوری تقریر کی ظلم ڈاکہ ساری باتوں کو ختم کرنے کی اور ہادی اس رائے سے استنا کر پوری تقریر کی تو اس نے کہا میں اس سے کہا کہ کیا مانگتا ہے مہمان میرا جو آئے ہوئے چاہتا ہے کیا اس بات کو سوچتے اس جگہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تو اپنے ڈاکوں سے تو بسائے بڑھ اور اس وش کو چھوڑ اور اللہ کی رضا کے لیے سو کر دیں ایسے اربوں میں یہ بات جنہیں کرتے پھرتے پھر رہتے ہوئے دیکھا کہ ان کی تو ان کی پختہ ہوتی ہے ان سے کہیں کیا تجھے خدا روزی دے گا کہ نہیں دے گا کہے گا کہ دے گا دیکھا کہ تیس دندے کو سو اور تو بتائے بولے اور اللہ کے روزاجی تو بتائے بولے انہوں نے کہا بس میں ہوا تو بتائے انہوں نے کہا یا شیخ اب آپ مہمان آئے ہیں آپ ایسی اچھی باتیں ہیں. میں تو بتایا دیا تو بتایا گیا اس نے کہا کیا میں تمہیں بتاتا ہوں میں عبدالزیز بن سعود ہوں سعودی عرب کے پاس شاہ میں تیرے پیچھے آیا اور تجھے میں نے اپنے پیچھے ہونے کو نہیں چھوڑنا ہے تجھے آپ میں ساتھ لے کے جاؤں گا اور میرے پولیس کے میرے हो میں بھرتی ہو گیا تو جب بھرتی ہو گیا تو اتنا کام کا آدمی نکلا ہے بن سعود تو اس کی بنیاد نکالی جڑے ہم کی ختم کیا چلے لطیفہ آپ کو سنایا وہ یاد آیا آپ لطیفہ نہیں آیا کس کو یاد آیا نہیں جی؟ جس کو یاد آیا سمجھیں گے کہ اس کا سلسلہ کے ساتھ رابطہ مضبوط ہوا اسے سنایا اس کو یاد نہیں آ رہا یہ متدان کا واقعہ ہے مردان کے تبلیغی مرکز کے پیرے پر ایک آدمی ہوتا تھا مردان کا زیادہ ہے نہیں اب منان کا نام تھا یہ پیرے کے جماعت کا امیر ہوتا تھا جب جماعت کا اجتماع ہوا وہ آدمی آیا پیرے کے امیر کے پاس اس نے کہا کہ اگر منان لگا سائیکل گم ہو گیا ہے فکر نہ کرو چلو میں آپ کو میرے ساتھ ایک آدمی جتنے دیجیے تو بات چیت چلا گیا آدمی کو لیا دیا بتا کہ گلوں میں سے گزرتے گزرتے گھر پر پہنچ گیا اسے دستک دی وہاں پر دستک دی تو اس نے اندر سے آدمی اب آ گئے کہ کون ہے اس نے کہا فلانا آدمی کا نام دیا فلانا ابھی جو سائیکل لے کر آیا ہے وہ نکال کر مجھے دو انہوں نے کہا نہیں وہ تو کہا یہ سائیکل نہیں لے کر آیا ہے اس نے کہا نہیں یہ دیکھو ابھی سائیکل جدا ہے اس کے نشان ہیں اور نکال کر دو سائیکل منانو سائیکل نکال کر دے کے سائیکل لیا باہر نکلا اس کے ساتھ بھی آدمی وہ کہتے ہیں اب درمنان لگا کشیف سے بھی ہوتا کشیپ سے چلو آج یہ تو بہ کشیف ہوا ہے کیا ہوا ہے جس کو دوسری بات ہی نہیں کہ نکلے ہو گلوں سے نکلتے سیریس گھر پر آئے ہو اور گھر سے تم نے ہے نکالا کی ہے تو, تو بے پتا کیسے چلا اس نے کہا کہ آج مردان کا فلانا دس آیا ہوا تھا جمعہ کے اجتماع میں تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیسے آ گیا جمعہ کے اجتماع میں جب تم نے کہا سائیکل ڈبو گیا تو مجھے پتا تھا اس کا کرایہ ہے کس روزے پہلے بچا تھا اس نے کہا پہلے بے بھی ایک دفعہ ایک استعمال کرا رہے تھے ہم تو اس میں سامان ڈھونے کی اس کی ڈیوٹی تھی رات کے پاس تھا سامان لے جا رہا تو چوک میں پولیس والے ادھر کچھ جب طرح مان گئے اور راستے سے روکا تو اس جب گاڑی پر ایسے کیا نا اور عبد المنانا میری تصویر کے بعد تھارے پہ لگی ہوئی ہے تصویر بھیجے گئی اس کے بعد تھالے پہ لگی ہوئی ہے اور کو پتہ ہے اب آدمی کے ملاقات ہے جرد جرد سجاعت بہادری سخاوت حجاب غیرت یہ ملکات ملاقات میں بڑے دفعہ سوچ رہا تھا کہ ملکات کا مزید بھول گیا مجھ سے اس کے دو باتیں کرنے جا رہی باقی صاحب نے نہیں آ رہی اللہ صاحب نہیں آ گیا جی ثقافت سجاعت غیرت ہاں جی, جی. جی. جرد. جرد. جرد جی. یہ سا ضرورت یہ ملاقات ہے چھٹی ملاقات اس کے تھے آپ وہ ملکات جو ہیں تو غلط طریقے سے قریبی سے رہے ہیں تو. آدمی سب ہو گئے ہیں اور ملاقات کے جو دوست آدمی کے ہاتھ میں آتے ہیں وہ جن کا کردی ہے اس کو چمکا چمکا کے چھوڑ دیتا ہاں؟ مقدمہ ابدون کسی نے پڑھا ہے جی؟ آپ مسئن نہیں پڑھا ہے. پڑھا ہے جی چلو میرے مسلم کرنا اس میں کوئی کمی گسائی رہ گی بولنا کیونکہ ہے بہت مشکل ہے وہ. علامہ ابد خدون رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جو سیاسیات عالم پر لکھی ہوئی ہے اور مقدمہ جو خاص طور سے مقدمہ امن خدون یہ اس کا خلاصہ ہے مجھے بتایا کہ امریکی صدر کے سراہے تو مقدمہ ادن خدون پڑا ہوا ہوتا ہے سلانے صدر کے سراہے مقدمہ امن خدون پڑا ہوا تھا اور ان دنوں جواب کے ملک کا وزیر اعظم تھا اس کے سراہ نے فون ڈائریکٹری پڑی ہوئی تھی الہ آباد فلول رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اقتدار ایک فطری عمر ہے جہاں قومیت اصبیت سجاد کہاوت ہو وہاں یہ خود بہت جا کر گرتا ہے ایک ایسی قوم ایس ایسی قوم ہو جس کی قومیت ہو یعنی وہ وسیع تعداد میں پھیلی ہوئی ہو اور اس میں عصبیت بھی ہو تعصب اللہ رکھی ہے عصبیت اللہ رکھی ہے تعص کہتے ہیں ہر جائز ناجائز چیز پر اپنے گروہ اپنی قوم اپنی پارٹی اپنے لوگوں کے ساتھ اسٹینڈ لینا یہ تعصب ہے جائز اور ناجائز اصبیت اسے کہتے ہیں کہ جب کسی اپنی قوم پر کوئی مسئلہ آ جائے یا اپنی قوم کسی مسئلے کو کرنا چاہتی ہے اس پر سارے متعدد ہو جاتے ہیں جن کو کہتے ہیں اصبیت ایسے قومیت ہو جس کے پاس اصبیت بھی ہو اور ان کی سکھاؤ سجاد بھی ہو تو یہ کھا جاتے ہیں استفاق یہ جو ہیں ملکات ہیں شخصیات کی ملاقات ہیں اور ملاقات پیدا داد ملاقات پد آداد ہے یہ آدمی قدر کی بات نہیں ملاقات کی تربیت یہ جو ہے تو یہ فن ہمارے تفصروں کا فن سارا ملکات کی تربیت ہے ملکات کی تربیت ہے ہمارے ایک دفعہ مدار صاحب کی وجہ سے دیا رشیدہ یا نگار مدا صاحب چھوٹا بچہ ذرا اوشت سے سنبھالا ہے اب بہت لڑاکا اور بہت دھماکہ اور بہت ہنگامہ فیض اور بہت پرابلمٹک ہے اب والا صاحب نے فرمایا کہ اس کے چینلائز کرنے کی ضرورت ہے اس کو اپنی ہمت اور سجات ہمت اور اپنی حفاظت اس کو بھی نہیں ہوئی ہیں آپ اس کو چینلائز اس کی تربیت درست کرنے کی ضرورت ہے اگر تو تربیت درست ہو گئی تو یہ حق میں اور اہم کاموں میں اور ضروری باتوں میں یہ چیز استعمال ہو جائے گی یہ ضرورت سجات استعمال ہو جائے گی تربیت نہ ہوئی تو یہی جو ہے تو ظلم و ختم اور ڈاکٹروں میں استعمال ہو جائے گی اس میں عام طور پر ایسے ظاہر ہے دنیا اور ظاہر لمحات کو اعمال کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں پہلے کسو یہ ملکات کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں افلاق کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں عقائد کو درست کرنی پڑتی اور تعبیر شخصیت ہے ہی یہ چیز ہے تعمیر شخصیت وہ یہ چیز ہے اور شخصیت کے تعمیر جو ہے یہ ایک ارسہ دراز بانتی ہے آپ اصل کے بعد کہاں سے تو فرارت خیر کیا بات کر رہے ہیں ڈرال باندھ کر ڈال بند کی ایک جیسے سب جس آدمی کو اپنے بات بٹھانا ہو اور اس کو تو خوب رگڑا دیتے ہیں اور بڑھاپے تک اس کو ایسے ہی بیکر رکھتے ہیں آج اس کو بار بار اپنی شخصیت پر غور کرنے کا موقع ملے بار بار اس کو جو ہے تو سیکھنے کا موقع ملے اور بار بار یہ متوجہ ہو اور جو رات کو پالے جس میں شخصیت کا بننا ہوتا شخصیت کا بننا تو راز کو پال ٹھیک ہے صاحب اور رحمد اللہ نے فرمایا کرتے تھے کہ جب تک آدمی کسی کی طے نہیں کھاتا تو اس وقت تک جائے بنتا نہیں ہے طے کھانا کیسے کہتے ہیں جب تم کپڑے کو دھوتے ہو دھونے کے بعد پھر اس کو استری کے نیچے لاتے ہو اس کو طے کھانا کہتے ہیں استری کے نیچے لاتے ہو اس کی طے کھاتا ہے پھر اس میں جو ہے تو خوشنمائی آتی ہے ہم نے اس سے پہلے کا زمانہ دیکھا سربراہ سے یاد کرنے سے پہلے کا زمانہ دلوقست. اس پہ زمانے میں ڈاکٹر صاحب کیا کرتے تھے لوگ میں پر زمرہ تھے اس بارے ہوئے عورتوں کے کپڑے بنتے تھے اس میں سلوار میں کوئی ایک ایک پائٹے میں سو سلوٹ ہوتی تھی سو اس پر ہوتی تھی خیر افار طے میں کھائی ہوئی طے کھانے میں اپنے علم تجربہ کو اپنی سمجھ کو چھوڑ کے آنا ہوتا ہے پھر آج بھی سیکھتا ہے ہم نے بعض بار سنا ہے یہ جو اشاتی تحریک ہے نا یہ دعوی کرتے ہیں کہ ہم مولانا سینلی صاحب کے سروکار ہیں وہ اس کے بانی ہیں حالانکہ ایسی بات نہیں ہے وہ بانی نہیں ہے یہ کہ بڑے ذہین عالم سے یہ گئے حضرت مولانا رشید مت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے قید اٹھانے کے لیے تو انہوں نے فرمایا بفدار جب تک ہمارے پاس رہو گئے یہ منطق کے بڑے مائر تھے کہ منطق فلسفہ کی کتابیں نہیں پڑھو گے ٹھیک ہے اور یہ کتابیں جو منتق فلسفہ کی لائی تھی وہ ایک دکاندار کے پاس چھوڑا ہے بیٹھتے تھے پھر جو ہے تو یہ ہوتا ہے اس کا بےکار کر دیتا تھا وہ دکاندار کے پاس جا کر وہاں پھر پڑھ لیتے تھے ان کو پتا چلا انہوں نے کہا کیسے نہیں ہو سکتا کیا مندر فصل پڑھے ہمارے پاس بھی رہے ہیں بس یہ پھر وہاں سے واپس آ گئے واپس آ گئے اسی شدت سے توہید کو بیان کرنا شروع کر دیا اس شدت سے توحید کو بیان کیا ہے کہ جو ان کے پیروکار ہوتے ہو جاتے تھے ان سے کہتے ہیں کھام دو کھیلا ڈال دوں کہ یہ جو ہے تو مسلمان نہیں ہے مشرق ہے قیدی دے میں اتنی شدت کرتے ہیں پھر بعد ان میں توسیع کتاب فرمائیے بیت ہو گئے بیت ہو کر کامل ہو گئے تو نہیں اللہ ہے زدارتنی فرما دی بات کی حالت کر رہے تھے ہاں اپنے اس تجربے کو چھوڑ لاؤ اب اس کو چھوڑیں گے اگر شیخ الاد فکری صاحب رحمت اللہ علیہ نے خدا نے فکر میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ مزرگوں کا کیا نام ہے شیخ ہلوان ہمیں سے بیس ہوئے مزرگوں کا کیا نام تھا فلان عالم شیخ ہلوان ہموی سے بیس ہوئے نام بھول گیا کہ جب بیس ہوئے تو انہوں نے کہ کچھ ہفتہ تو ساری باتوں کو چھوڑ کر ذکر اذکار کرو گی خود نے دیکھا کہ وہ تلاوت کر رہے ہیں بس ادا تلاوت کی بات کو ضرورت نہیں دی تھی سلاوت بھی چھوڑو سلاوت شروعات ذکر اذکار لگائے ہوئے جو لوگ شہر ظاہر بینا اور نے کہا ایسے مودی صاحب بیت ہو گیا ایسے آدمی آیا ہے کسی کوئی سوچ بوجھ ہی نہیں ہے اور تو چھوڑو تلاوت کرنی میں شروعات کی ہے کہہ رہے شیخ جو تھے عالم وہ سمجھار تھے وہ پکے رہے کوئی دنوں کے بعد ذکر افسار سے جو کل صاف ہوا دن روشن ہوا رنگ گرم سنتا ان نے کہا اب آپ آپ تلاوت کیا کریں پڑھائے جو کریں ساری باتوں مجھے اجازت دی ان کو پتا کریں کہ او ہو واقعی دل کا جو زنگ اترنے کے بعد دل پر جو رنگ آیا اب میں جو تلاوت کر رہا ہوں تو آپ کو پہلے سے زائد سہن پیدا ہوا ہے جو ہے وہ زنگ کے ساتھ اس رنگ کے بغیر نہیں تھا پہلے اندھیر میں آدمی چل رہا ہو تو, تو, تو اس لگ رہی ہوتی ہے جب روشنی ہوتی ہے جن چیز رہنا شروع ہو جاتی ہے ایک واقعے سے اکثر میں سنایا کرتا ہوں میرا خیال شاید سال سے نہیں سنایا وہ ہے سرگودے کے بزرگ تھے مفتی شفی صاحب رحمد اللہ سرگودی یہ کہتے ہیں کہ مجھے بزرگوں نے گھر پر کہتے رہتے کہ آدمی نہیں من پایا جب تک کہ آدمی بیٹھ نہ ہو مجاہزہ نہ کرے اسلحہ نہ کروایا تو عالم تو کہتے میں تھا عالم اتنے بڑے کہ مدرسے میں شفل عزیز عزیز پڑھا رہے ہیں ہدایا پڑھا رہے ہیں اور مدرسے کی مفتی فتو دے رہے ہیں کہہ رہے میں جا کر ایک بزرگ ان کے پاس بیت ہو گیا بیت ہونے پر انہیں مدرسے کا درد ہونا شروعات کی فتو دینا شروعات کیا جمعہ پڑھانا شروعات کی سارے کام شروعات کیے کیا یہاں پر رہو اور ایک جیسے ہم بتایا شاء اللہ یا اللہ اتنے دھی کام کرتے تھے اتنا جو سواب اتنے امکانوں میں لگے ہوئے تھے اگر صاحب نہیں ہو پاتی کچھ دن کچھ وقت میں کرتا رہا ذکر افزار کیے تو مجھے قلب میں یہ احساس ہوا کہ میں جب ہدایات پڑھاتا تھا میں جب بخاری پڑھاتا تھا تو میں اگر میں یہ بات ہو کہ بڑا عالم بڑی کتابیں پڑھایا کرتا ہے تو ہم بڑے عالم میں بڑی کتابیں پڑھاتے ہیں یہ بات مجھ پر ظاہر ہوئی میرے پڑھانے کے جذبے میں یہ بات کار فرمات تھی کہتے میں نے لکھا کہ حضرت مجھے ذکر کار کرنے سے یہ بات ذہن میں آئی کہ بڑا عالم بڑی کتابیں پڑھاتا ہے ہم اپنے آپ کو بڑے عالم سمجھ ہیں بڑی کتابیں پڑھا رہے خود کا ماشاء یہ تو بہت عظیم عظم اللہ نے کھولا اب آپ یوں کیا کریں گے کہ آپ مسجد ہے بیٹھ کر چھوٹے بچوں کو نورانی قاعدہ پڑھنا شروع کر دیں اللہ کہتے ہیں پہلے جو ہے چھوڑنا دوا تھان تھا آپ زورانی قاعدہ پڑھانا تو سب سب کام پہ ہم نے دے دیے وہ جب پڑھانا شروع کیا تو کچھ دنوں کے بعد پیش کرایا کرتا تھا دوسرے میں خیال آیا کہ اگر اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں دین پڑھانے کا کام اللہ کے لیے کر رہے تھے وہ جیسے دایا پڑھانا اللہ کے دن کا کام ہے بخاری پڑھانا اللہ کے دن کا کام ویسے دورانی قاعدہ پڑھانا بھی اللہ کے دن کا کام ہے اس کیسے کیوں خجالت ہو رہی ہے اور کیوں تکلیف ہو رہی ہے پریشانی ہو رہی ہے مرد وہی شخصیت کی بڑائی اندر ہے بڑا بولی بڑی کتاب پڑھاتا ہے چھوٹی کتاب کو بڑا بولی کیسے پڑھاتا ہے کہ بال کوئی دنوں پڑھائی انہیں کیسا پڑھایا پھر نے کہا آپ جائے تو خلاصہ اور منیہ دو کتابیں سے جو شروع شروع میں پڑھتے ہیں کہ خلاصہ منیا پڑھاؤں وہ پڑھائی کچھ طرح طرح پھر جو تو جب تقویل ہوئی جگہ کے دور دیا کی لشمیری پھر نے کہا مسا مولی صاحب ہدایا پڑھاؤ بخاری پڑھاؤ تقریریں کرو جمعے کی دو فتوا دوست کر ساری باتیں کروا یا بات میں آپ نے اکیقت جیسی وہ اس پر آگاہی ہوں ماں ارافہ نقصہ ہوں پکا درافا ربر ہوں ماں کا برا فور رب سے پہچانا پہ نقصو اسے پہچانا پہ اللہ اپنا گٹیا پن اپنے بے فکر ہونا اپنا بحثیت ہونا آج ہی اتفاق کو شاطریوں کی کتاب پر اس سمجھے لکھ لیا کچھ مزید اس کو پڑھ رہا تھا تو ایک عجیب دادلہ ماجمکی رحمت اللہ علیہ نے آزاد بلا شیمت گنگویر رحمۃ اللہ جو بانی جو بند ہے انہیں خط لکھا ہے کہ تو اتنا سا بیگ ہوئے گزر گئے ذکر سار کے گزر گئے تو مجھے اپنے قلب کی حقیقت حال لکھ اپنے قلب کی حقیقت حال لکھ انہوں نے کہا گزر صاحب بہت شرمندگی کی بات ہے لیکن اب آپ نے حکم پر دیا ہے تو میں آپ کے سامنے لکھوں کہ جذر قلب یعنی قلب کی گہرائی میں کہ جذر قلب میں اللہ کے غیر کا دھیان تک نہیں رہا یعنی غیر کا مسر ہونا غیر کا مفید ہونا غیر کا مضر ہونا وہ تو چھوڑیں اس کا تاثر تک اب نہیں رہا اور اپنی ذات جو ہے وہ فنا درفنا ہو کر یوں محسوس ہو رہا ہے گویا کچھ ہے ہی نہیں کہ میں تو کچھ ہوئی نہیں سب کچھ تو ہی تو ہے اللہ ہی اللہ ہے میں تو کچھ ہوئی نہیں سب کچھ تو ہی تو ہے اور تو اور میں تو اور میں یہ بھی تو غیریت ہے تو باطفار اللہ کا میں کیا ہوں سب کچھ تو ہی تو ہے جو میں ہوں وہ بھی تو ہے میں نہیں وہ بھی تو ہے پہلے تو ہاں اور وزود صوبیہ کے ہاں ان کی تشریح یہ ہوتی ہے کہ جو میں ہوں یعنی میں کیا ہوں میرا وجود یہ آپ کمر سے قائم ہے آپ کے سے قائم ہے تو میں کیا ہوں تو گویا وجود ایسی ہے جس نے باغی کو قائم کیا ہوا وہ وحدت ہے وجود کی وحدت ہے کائنات کثرت ہے باغی کائنات کثرت ہے اور واجب الوجود اس پہ وحدت ہے اور ساری چیزیں قائم ہیں اور کام, کر ہیں. بھی, ہیں, کام بھی کر رہی ہیں جی؟ چاہا کیا وجود ہے تو میں وہ تو ہے تو اس پر ہمارے وہ پورا کیا ہوا ہے کہ ہر ہاذہ وفارک بین حاضر اور بین ہلودی اور آل ہندو یا ہندو حضر جو, جو ہے اس میں اور اس میں کوئی فرق ہے صاحب yeah. yeah. کی بڑی سہم yeah. بڑی آفس اکثر ہو گئی خیر و تیسے ہی زمین طور پر قلب آ گیا کہا کہ جزرے کرب میں کل کی گہرائی میں خیر اللہ کا تاثر ہی ختم ہو گیا ہے اور اپنی ذات جو ہے اس کی بھی کوئی حیثیت باقی نہیں رہی یہاں تک باقی نہیں رہی کہ جو میں ہوں میں کیا ہوں نا, جی سب کچھ ٹو ہی ٹو ہے اور جو میں ہوں اور میرا وجود ہے یہ کیا ہے سب کچھ تو ہے تو چوئی کرتے کرتے کرتے کرتے لا اللہ کی جب گردے لگواتے ہیں نا تو اس پہ دھیان قائم کرواتے ہیں اور سے یہ قائم کرواتے ہیں کہ لا اللہ, اللہ کے ساتھ اس بات کو دھیان میں لانا ہے کہ ذات بازی بالکل وجود کراوا باقی کسی کا وجود ہی نہیں ہے اور اللہ کے ساتھ کہنا ہے کہ وجود ایک ہی وجود ہے ایسے ایک تصدیق کے طور پر ایک آدمی بات سنائی تھی حوالہ مجھے اس کو کوئی یاد نہیں کہ نوالے کے ساتھ آپ کو سنا رہا اس نے کہا کہ میں گیا ایک علاقے میں دور دراز علاقے دیکھ لو پہاڑوں میں نکلا تو وہاں دیکھا میں نے ذاکرین ایک ٹولی ذکر کر رہی اور مجھے حیرت ہوئی کہ وہ لا الہ کہتے ہیں تو ساری چیزیں غائب ہو جاتی ہیں وہ بھی غائب ہو جاتے ہیں اور اللہ کے ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں پھر بھی آ جاتے ہیں مجھے ان کے فکر سے بڑی حضرت تو بعد ان سے پوچھا کہ کیا بات کی انہوں نے کہا کہ ہم گئے تو ہم جو لا لا جو کہتے ہیں تو اس دھیان فکر کے ساتھ اس مرض کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ذات واجب الوجود کے علاوہ زیادہ زمیندار کے بعد باقی ساری چیزیں ہیں ہی نہیں تو یہ ہمارا اتنا پری بات ہماری اتنی پکی ہوئی ہے جب ہم لا لا کہتے ہیں ساری غائب ہو جاتے ہیں ہم بھی رائے اور اللہ اللہ کے ساتھ جو ہمارے کے ساتھ سب کا وجود ہے سب کا وجود موجود ہو جاتے ہیں ہم بھی موجود ہو جاتے ہیں انتراش کے بھائی صاحب اور دو خبریں دی نہیں کالوں پر سوکھ پر کڑھائی ہم اور آپ اگر اسلر کر لیا کہ سائے اللہ کے کوئی محبوض نہیں ہے اور سائے اللہ کا کوئی مصر نہیں ہے اور فائدہ نفع کا مالک نہیں ہے کوئی مالک ہے لہذا فائدہ نفا جو ہے اور ذرا سے بچنا نفع اثر کرنا یہ اللہ کے احکامات کو توڑ کر نہیں کرنا چاہیے بس اتنا کہ ہے مالی اتنا ہی فرل واجب اتنا ہی ہے اور باقی وہ کہ وجود کے فنا وغیرہ تو اگر نہ بھی ہو تو وہ لازم نہیں ہے اتنا کہ نفع, نفع اور اظہار اللہ کو سمجھتے ہوئے حصول نفع دفع غرض غرض سے افنان کو بچانا اور نفع کو لینا یہ حکامات کو توڑ کرنا کرے آدمی اتنا تو اتنی توحید تو فرض ٹھیک ہے اور ہمارے پاس اتنی بھی نہیں ہوتی ہے کہ اللہ کے حکامات کو توڑ کر تو حکم کو توڑ کر تو پر پیار رکھ کے فائدہ کو لے لیتے ہیں اور اللہ کے روب کو خود کو نظر انداز کر کے نقصان سے بچنے کی فکر کرتے ہیں جھوٹ بول کر نقصان سے بچنے کی فکر کرتے ہیں نقصانوں کا حل اللہ اللہ والے تو جہاں جان جانے کا خطرہ ہو اور وہاں جھوٹ بولنا ہو رہا ہو تو جگہ بھی جھوٹ نہیں بولتے شریعت کے ایک طریقہ کار کو ہو رہی ہے ایسے ترتیب اختیار کرنا کہ آپ تو خچ بول رہے ہو اگلا آدمی کمانا دوسرا سمجھ رہا ہوں یہ جو اٹھارہ ستاون کی جنگ ازادی ہوئی ہے نا اس میں رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو تو گرفتار کر کے نے جیل میں ڈال دی اور پھانسی تیار تھی قاسم نوازی رحمۃ اللہ علیہ پر پہنچو چھتے کی مسجد میں ہیں کہ پولیس والے آگے گرفتاری کی کپڑے وغیرہ ایسے ہوتے تھے کہ یہ خیال رکھو تھا کہ آج نے جلدی حال بینک فور کرائے ہیں کوئی بڑے عالم کوئی بڑے شہر نظر نہیں آتے کیوں دوست مانے کے علماء نے بات طے کی تھی کہ اپنی روئی اپنی کھڈی کا کپڑا جو اپنے گلاب بنائے گا اس کو پہنیں گے انگریز کے گھر کھانے کا نہیں پہنیں گے اس کی معیشت مضبوط ہوتی ہے جی خیر اس میں آدمی آ گئے تو انہوں نے دیکھا انہوں نے کہا کہ کوئی خادم مزدور کا خادم مزدور وغیرہ ہے انہوں نے کہا مولانا قاسم کہ موتی صاحب کہاں ہیں کہ جس جگہ پر کھڑے تھے وہ جگہ حسن سن گرم جا کر دور کھڑے ہوئے انہوں نے کہا تھوڑی دیر تو یہی پر تھے جگہ کی طرف تھوڑی دیر پہلے تو یہی پر تھے آج بھی سمجھے کہ یہاں سے یہاں نکل کر چلے گئے انہیں کہلے گئے اب جان جا رہی ہے گرفتاری ہو رہی ہے اس وقت بھی جھوٹ نہیں بولا ہے سچ بات رہی ابھی تھوڑی دیر یہاں کھڑے تھے ابھی وہاں کھڑے ہوئے ایک عجیب واقعہ سدرت لولیار میں دیکھا ہوا ہے ابھی بی ایجمی رحمت اللہ ابھی بیجبی بزرگ ہیں جو یہ لک بندیہ میں ہیں کہ کادری میں حضرت وسیطر احمد اللہ علیہ کے مریض جو ہوئے ہیں قادریہ میں وہ ابھی گز میں ہوئے ہیں اور چشتیہ ن جو مرید ہوئے ہیں وہ عبد بن الید ہوئے ہیں اور لکپندیا میں کون ہوئے ہیں وہ حضرت بسی سے نہیں آ رہا ہاں بالکل احمد اللہ سے وہ حضرت مان فارض احمد اللہ کے کچھ اور بزرگ ہیں جو ان کے استعفہ ہوئے ہیں پہ محمد, محمد بن قاسم ابکر ہوئے پھر آگے چل رہا ہے اور تین سر بس رحمت اللہ کے ساتھ ابھی بینک میں ان کے مریض بھی عرب نہیں ہیں اور پھر جو عامی آدمی عالم اور سو کا کاروبار چلانے والے آدمی کاروبار باقاعدہ اور کاروبار ہی بہت بڑا عام تک مار کاروبار دیہات خالی ملاقات ہے تربیت کی حصل بسیحمد اور کرامتیں ابھی عظمی کی اصل بصیرحمد زیادہ ہیں فضر لکھتے ہیں کہ غلط کرامتیں زیادہ ہے لیکن درجہ اصل بصیر احمد للہ لے زیادہ ہے عجیب عجیب کرامتے ہیں پانی پر گزرنے والی چیز نا پانی پر گزر کے کسی جگہ جانا تھا پانی پر گزر کر چلے گئے حسل بسیف احمد اللہ علیہ کھڑے رہے گئے وہ نہیں گزر سکے ایک حصل وسیب احمد اللہ علیہ کو گرفتار عمر کے آدمی گرفتار کرنے کے لیے آ گئے کوئی شکایتیں ہو گئی وہ خالی شکایتیں لگاتے ہیں گرفتار کرنے کے لیے آ تو وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے جا کر حبیب اجنی رحمت اللہ علیہ کے دریا کے کنارے جمڑا تھا رازخانہ اس میں چھپ گئی تو کیا کہتے ہیں اتنے پولیس والے آئے سرکاری کارنری آئے اور ان بی سے کہا کہ حسن بسری بھی یہاں پر آیا ہے کہ آیا ہے چتر ہے؟, ہے کہ وہ میرے جھوپڑے کے اندر بسری کے دنوں سے کہا کہ اللہ اس و... اللہ اس پہ جائز ہے اتنی اس پکڑ نہیں آئی ہے کہ جب جان جانے کا خطرہ ہو تو دور بولنا جائز ہو جاتا ہے خیر آج کے اندر آ گئے اس میں و... جھوپڑے ہیں پھر رہے ہیں، باہر نکلنے کا اندر تو نہیں ہے بھائی اندر گاڑے سامنے آ گیا ہے پھر گئے اندر پھر نہیں ملے پھر اندر کیا ہم نے کہا کہ ہمارا وقت ضائع کرتے اور خام مخا وہ چلے گئے جب چلے گئے تو بھی, بھی اندر آئے حالانکہ بدے تو تو بجائے گرفتار کھا رہا تھا اور تو اس وقت تو کیوں نہیں کہہ رہا تھا کہ یہاں پر نہیں ہے اس کا کہنا تو جائز تھا انہوں نے کہا جناب والا میری زبان جو ہے وہ جھوٹ پر چل مل میرے حالات ایسے کہ میری زبان پر نہیں چل رہی تھی اچھا چلو یہ تو ٹھیک ہوگئی یہ بات پھر انہوں نے مجھے ڈیک کیوں نہیں رکھتے تھے انہوں نے کہا میں نے فلاں فلاں کلمات پڑھے فلاں فلاں آیت میں نے پڑھی اور پڑھنے کے بعد میں نے دعا مانگی خیال عنایتوں کا وسیلہ اور میں نے حسن بصری کو آپ کے حوالے سے تو بس ان کے نتیجے میں اللہ پاک نے مدد فرمائی اور آپ ہونی چاہتے اللہ والے تو اس جگہ بھر گیا کہ آپ اپنے مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ اللہ کے حکم کو نہیں سونپتے ہیں تو اتنا تو حکم کمل کام فکا نے جس کو بیان کیا ہے کہ جان جانے کا خطرہ ہوا آپ یہاں جہاں آپ جھوٹ کے بغیر نہیں بچ سکتے ہیں ہم آدمی ہماری طرح تو کو بچانے کی شریعت میں اجازت نہیں ہوئی ہے لیکن میں کاروبار میں نہیں جھوٹ بولوں میں میں تو گھر پر بھی جھوٹ بول اور میں دفتر میں جھوٹ بول اور میں تو جھوٹ بولوں اللہ کا الگ نہ ہوا نہیں یہ تو سمجھ میں اللہ کے غیر کو نافی اور زار سمجھ رہا ہوں کہ میں اللہ کے غیر کو سمجھ رہا ہوں وہ نفع دے رہا ہے وہ غرب سے بچا رہا ہوں ٹھیک ہے آپ کو بجلی کے دکان چھوڑ کر میرے پاس آیا کریں لیکن نیت کریں اثر کے بعد بار... اثر اتوار کے اثر کو میرے پاس تاکہ اللہ کے لیے آسان کرے ٹھیک ہے نا میں اس بات کی اہمیت کو محسوس کروں ٹھیک ہے نا ایپ سے پریکٹس والے ڈاکٹر ڈاکٹر صاحبان کو صبح کی نماز زبان کی توفیق نہیں ہوتی جگہ جگہ میں چار بیڑے لگے ہوئے کو نہیں ہو رہی ہے سلسلے میں بیگ کو نہیں ہو رہی ہے یہ تو بہت استفار کیا کرو بہت استفار کیا کرو ایسے اور جیسے کلینک میں استعمال ہوتے ہو ایسے ہی اوپی میں استعمال ہوا کرو اپنا ٹیسٹ کیا کرو جس خوشلاقی کے ساتھ جس گرمی کے ساتھ اور جس دلفزی کے ساتھ میں, میں استعمال ہوتا ہوں آیا میں خوب ویسا ہوتا ہوں ہوتا. جب تک یہ بات آپ کا اثر نہیں ہوئے سمجھے کہ آپ نے ہمارے سلسلے میں ترقی نہیں کی ٹھیک <متصفيق> ہے